السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی کے کا مرکز معنیہ کے حسد لائبری رحمانیہ مزید بورہ پیر کرنا چی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین ولاعود آنا إلا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی اللہ محمد علیہ وصحب و من اقتدا اما بعد فقد قال دین امہ بادہ اعوذ الحمد من امن الشیفٰین من حمزی ونفق وَنف بسم اللہ الرحمٰم فسطن صب اللہ این کا اعلیٰ صلاحت مستفی بحن الطقر اللہ کے بل قومک محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں اپنے ایک بھائی کے نکاح تعلق سے یہاں حاضر ہوئے ہیں اور اسی حوالے سے باتیں ہو جائیں کیونکہ نکاح نبی علیہ السلام کی سنت اور جب کوئی ایسی تقریب منعقد ہو تو اس سنت کا ذکر ہونا چاہیے اور اس کی ترغیب کے حوالے سے بات ہونی چاہیے کیونکہ شریعت کے مقاصد میں یہ بات ہے نکاح جلدی ہو اور اس میں دیر نہ ہو نکاح جو ہے یہ پاک دامنی کی بنیاد ہے نکاح سے معاشرہ عفت اور پرہیزگاری کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے اور یہ ایک تقوا کی بڑی مضبوط اساس ہے نبیر اسلام کا ارشاد ہے یا معاشر منصطا مین پر باط فرجوچ انقل و دل بس اور فرج اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ فوراً نکاح کر لے اس کے دو فائدے ہیں اغضو دل بسر ایک تو اس سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور نظروں میں نگاہوں میں تقوع پرہیزگاری آ جاتی ہے احسان الفرج دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نکاح کے باوجود اگر ایک شخص کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں اور اس کی نگاہوں میں تقوا نہیں ہے اللہ کا خوف نہیں ہے وہ اس دین کا ایک مجرن کیونکہ شریعت نے اسے ایک انعام دیا ہے نکاح کی صورت میں اس کے باوجود اگر اس کی نگاہیں نیچی نہیں ہوتی وہ ایک بڑا باغی ہے اس دین اسی لیے نکاح کے باوجود اگر ایک شخص اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کر پائے تو شریعت اس قدر ناراض ہے اس سے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں اور کتنے مارے جائیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے اس وقت مطلب اس کو نہ چھوڑا جائے زمین میں گاڑنے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ بھاگ نہ سکے ہل نہ سکے تو ایک انسان تڑپتا ہے وہ کچھ راحت محسوس کر لیتا ہے وہ راحت بھی اس کو محسوس نہ و یشحد اداب طافت اور یہ جو پتھر مارنے کا مرحلہ ہے اس میں سارا محلہ اکٹھا ہو پورا معاشرہ وہاں پر جمع ہو اور کوئی دل میں نرمی نہ ہو اگر دل میں نرمی ہوگی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون ظلم پر قائم نہ روز یہ ظلم نہیں یہ معاشرے کی حفاظت ہے عزت کی حفاظت ہے وہ جو نبی السلام کی ایک حدیث ہے اکثر آپ دعا کیا کرتے تھے اللہ حاصب میں حساب آئی سیر اللہ میرا حساب آسان کر دے میرا حساب آسان کر دے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس مقام کو سمجھ نہ سکے یہ آسان حساب کیا ہے حساب اگر لینا ہی ہے تو پھر یہ آسانی مائن یا پھر مشکل اور آسان حساب میں کیا فرق مشکل حساب کیا ہے اور آسان حساب کیا ہے رسول اللہ, اللہ شاہ کہ ان نما دال کا عرض فمن ش فقط ادے پر عائشہ قیامت کے دن دو طرح کا حساب ہوگا ایک آسان اور ایک مشکل آسان حساب عرض ہے عرض کا معنی گناہوں کو پیش کر گا اللہ رب الرزل بندے کو سامنے گلائے گا اور اس کے گناہ اس پر پیش کرے گا تم نے فلاں گناہ کیا بندہ اقرار کرے گا گنا کیا بندہ اقرار کرے گا اس طرح گناہ پیش ہوتے جائیں گے اور یہ عرض یہ آسان حساب ہم اللہ تعالیٰ نے اگر حساب لیتے رہتے یہ پوچھ لیا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا تھا تو اس کیوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں فقط رد وہ انسان مارا گیا وہ انسان برباد ہو گیا وہ جہنم کا لقمہ بن گیا اور تھوڑا سا سوچیں یہ کیوں والا حساب کب ہو سکتا ہے اللہ رب العزت جب ایک حلال چیز بندے کو عطا فرما دے اس حلال کے باوجود اگر وہ حرام کا ارتکاب کرے تو پھر یہ کیوں والا حساب ہو سکتا تمہیں تجارت ہم نے دی ہر قسم کی تجارت ہم نے حلال کر دی اور حلال تجارتوں کا دروازہ بڑا وسیع ہے اس کے باوجود ہم نے ایسا کاروبار کیوں کیا جس میں سود کا عنصر شامل تھا یہاں کیوں کا حساب ہو سکتا جبکہ بتایا گیا تھا کہ سود اللہ کے ساتھ اعلانے جنگ ہے جو لوگ سعودی کاروبار کرتے ہیں جب کیامن کے دن آئیں گے تو اللہ تعالی ان کو ہتھیار دے گا کہ تم سے میری لڑائی ہے جنگ ہے ہتھیار پکڑو اور مجھ سے لڑو آگے اس بندے کے پلے میں کیا رہے گا اللہ رب العزت نے ایک حلال اس کو طریق عطا فرمایا ہے اس کے باوجود اگر وہ اپنے کاروبار میں حران کا قسط کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو پھر یہ کیوں والا حساب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح نکاح کی صورت میں ایک مسلمان خاتون آپ کو حلال کر دی بہت ایک سستے کے ساتھ یہ کلمہ ہے جس کلمے کی وجہ سے ایک خاتون حلال ہو اس کلمے کی تفصیل دو طریقے سے کی گئی ایک ایجاب قبول صرف آپ کو قبول ہے آپ نے کہا قبول ہے اور ساتھ اتنا حکمہ حر جتنی آپ کو طاقت ہے اتنی آسانی اور ایک تفصیل اس کلمے کی یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ توحید لا لاہ ہمارے نکاح کی بنیاد عقیدہ توحید ہماری بچیاں مشرقین کے لیے نہیں معاہدین کے لیے عقیدہ توحید ہمارے نکاح کی احساس ہے کتنا سہل راستہ اس کے باوجود اگر ایک شخص حرام کا دست کرے اس کے لیے خطیر رقم خرچ کرے چل چل کر کہاں کہاں جائے اور کہاں کہاں زریل و خوار ہو تو پھر یہ کیوں والا حساب ہو سکتا مندوق کے شفا درد اللہ تعالیٰ نے حساب لیتے رہتے اگر کیوں پوچھ لیا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا یقیناً اس کو عذاب چھیلنا پڑے گا اب وہ عذاب دو طرح کا ہے یا تو دائیں اگر عقیدے میں خلل ہے اور اگر عقیدہ توحید موجود ہے راسخ ہے تو پھر وہ عذاب عارضی ہو وہ ایک سال ہو ایک صدی ہو وہ اللہ کہیں گے یاد رہے کہ جہنم کا عذاب ایک لمحے کے لیے بھی نا برداشت شدید عذاب بڑا علیم اور مہین عذاب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہو نکاح کر اس میں تاخیر نہ ہمارے ہاں تاخیر کا ایک رواج ہے جو کہ شر مقاصد کے خلاف اس رواج میں ہم یوں بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی کے معیار کا رشتہ نہیں ملتا معیار کیا ہے کہ ہماری بیٹی تو پی ایچ ڈی اور ایم اے کیا ہوگا اس لڑکا بھی تعلیمی حاصل ہو کم اس کو ایم اے ہو اب ڈھونڈتے رہو کہاں سے ملے اب نکاح ہو حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں اور بچیوں کو بہت بڑھانا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف بہت زیادہ تعلیم دلوانا شریعت کے مقاصد کے خلاف اور یہ ایک سبب ہے تاخر زواج کا رشتوں کے نہ ہونے کا شادیوں کے لیٹ ہونے کا اور یہ تاخیر جو ہے یہ معاشرے میں بہت سے مقاصد جنم دیتی ہے اور بہت سی برائیاں اس سے پھیلتی ہے اور بہت سی امراض کی تشہیر ہوتی ہے جو ہمارا اپنا کیا کرو شریعت کا معیار کیا شریعت مخاطب ہے بچی کے والد بند کر دو بن دینا خلو کا جو لطف تک فتر تن فی الحال کو افساد تمہاری بیٹی کا رشتہ اگر آج ایک ایسے شخص کی طرف سے جس کا دین آپ کو پسند ہے اور اخلاق اچھے ہیں دین اچھا ہے اور اخلاق اچھے, اچھا اور اخلاق اچھے جو, جو تو نکاح دے دو نکاح دے دو اگر نہیں دو گے تک فتنہ فتنا تم پر پھر زمین میں فتنہ پھیل سکتے فساد یہ فساد کبیر لمبا چونا فساد بپا ہو سکتا ہے تمہاری توقعات سے بڑھتے گئے بس یہ دو چیزیں دیکھو ایک اس کا دین دوسرا اس کا اخلاق اور شریعت اسی طرح مخاطب ہے لڑکے سے تم کہا تمہارا تھوڑے ار اربے مالے بل حسب ہے وال جمال ہے اور اس سے نکاح ہوتا ہے چار بنیادوں کی بنا ایک لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں دوسرا لوگ اس کا خاندان دیکھتے ہیں تیسرا اس کا چمار اس کی خوبصورتی حسن اور چوتھا اس کا دین رسول اللہ الدین فر مزاجی کے کہ تم دیندار کو ترجیح دے دیندار کو ترجیح دینا باقی چیزیں ہوں یا نہ اگر باقی امور ہیں حسن بھی ہے جمال بھی ہے مال بھی ہے خاندانی وجاہت بھی ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھا ہے لیکن سب سے مقدم چیز دین تم دین کو ترجیح دیں اور واقع جہاں پر دین کی اثاث ہوتی وہاں معاملے ثمرتے مسلم احمد میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ایک صحابی کا جرائد اس کا نام چھوٹا تھا قد تھا اور نبی رسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور جب دیکھتا تھا کھانے پینے کا پڑھا رہا تھا تو کچھ وہ سبزیاں لاتا اور ان کو فروخت کرتا اور کچھ پیسہ ہاتھ آ جاتا اور دو چار دن اور گزار گئے تھے نبی رسلام کے پاس آیا اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا کہا کہ مجھے نکاح کی رسبت ہے میرا نکاح کروا دیجیے رسود علاقے تم نے ایک انصار کہانے میں اس کو بھیجا وہاں تم جاؤ اور ان کی بیٹی کا پیغام دو میرے میرے نام سے میری طرف سے چلا گیا بچی کے والدین سے ملا والدین نے اس کو دیکھا اس کی غربت اس کا فقر انہوں نے کی کا اظہار کیا ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں بچی نے جو پردے میں تھی یہ بات سن اور کہا کہ یا آبادی من عرصہ رو آپ نے انکار کر دیا آپ جانتے ہیں کہ بیم کو بھیجا کس نے آپ اس کی قدامت دیکھ اس کی غربت دے ایک چیز فراخوش کر کے اس کو بھیجنے والے محمد الرسول اللہ رضی السول پیارے عمر نے میرے لیے جسے پسند کرنے مجھے قبول ہے وہاسلم اللہ اللہ مجھے یقین ہے کہ نبی السلام کی اس بات کو مان کر میں ضائع نہیں ہو سکتا. میں برباد نہیں ہوں گی ٹھیک ہے والد لڑکی کا بل ہوتا ہے لیکن لڑکی کی رضا کے بغیر نکاح ہوتی میں راضی ہوں مجھے خبور شادی ہو گی. اور اللہ نے اس گھرانے کو بہت نواز یہ تقویٰ کی احساس چند دنوں بعد یا چند سالوں بعد جنیبی فوت ہو گئی بلکہ شہید ہو گئے میں دالیں باڑ کر شہید ہو گئے. اور شہید بھی اس شان سے ہوا کہ اس کے ارد گرد سات کفار کی لاشیں پڑی رہی اور میں بکار سب آیا کہ جنیبی اس نے سات قتل کی سات کفار کو وافر جہنم کیے اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی موت دی احمد میں انفس المالک نے انہوں کا قول ہے کہ رائیت بید جلیبی من انفق الویود فی المدین میں نے ایک وقت آیا مدینے میں دیکھا کہ سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا کھرانا جلیبی سب سے زیادہ مال جلیبی کے گھر سے آتا ہے اللہ کے رائے میں خرچ ہوتا ہے وہ مدینہ جہاں بڑے بڑے تاجر تھے لیکن سب سے زیادہ مار جلیبی کے گھر سے آتی انفکر البود انفکر کا ایک معنی اور بیب علم نے کیا جلیبی کی شہادت کے بعد اس گھر میں پیغام دینے والوں کے تانزے بند گئے ہر صحابی کی خواہش کہ یہ بیوی میری بہو بچے پیغام آنا لوگوں کا رش لگ یہ ہے تقوی اور صالحیت کی باتیں اس خاتون کی نیک فطرت اور پیغمبل اسلام کی اتباع کا جذبہ اور پیغمبل اسلام کی محبت وہ شادی جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا مستحکم کر میّاطل جو اللہ مخرج ہے جو تخوا اختیار کیے رہے گا اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے مخرج مہیا کرے گا ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ مہیا کر دے گا اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وحم و گمان بھی نہ یہ دو فائدے تقوی ایک مخرج ملے گا امیر عمر رضی عمل ہو اس کریم سے اسے ڈرال کر کے فرمایا کرتے تھے کہ لہو کانا لہو بکرا جا میرا یہ ایمان ہے اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر ایک بندے کے سر پہ دی دیجیے اس سے بڑا بوجھ کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ بندہ اگر اللہ سے ڈرتا رہے گا اور تقوی کے منحج پر قائم رہے گا اللہ رزت ان آسمانوں اور زمینوں کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے نکال دے راستہ مہیا کر لے یا اللہ کا وعدہ اور یہ بڑا بوجھ ہمارے لیے اللہ کے لیے نہیں اللہ ہر چیز پر کھا اس نے جب وعدہ کر لیا کہ میں اہم اغوا کو بخرج ہوں نکلنے کا راستہ دوں گا تو وہ دے گا جتنی مرضی مشکل ہو جتنا مرد مرضی بوجھ ہو فکر ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور دوسرا دکھ ہو ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں بندے کا بہن و گمان بھی نہیں ہو اس کے تصورات سے ہٹ کر اور اس کے گمان سے بڑھ کر انداز اسے دے گا اور ایسے مقام سے دے گا جہاں اس کو امید بھی نہ کر آخرت کے فائدے تو ہے ہی, ہی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ انتخاب جو سفر آخرت ہے اس کے لیے زاد راہ تیار کرو زاد راہ اس سفر آخرت کے لیے وہ قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کے برابر زاد راہ ہے اس کے لیے پچاس ہزار سال کا زاد راہ ہے تیار کرو بڑا مشکل اور کٹن کئی فتح ان کا اور یوں نہ شیخ اللہ کی بات نہیں مانو تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی, کی کر ایک نہ کی بچہ بوڑھا دودھ پیتا بچہ بوڑھا کے دن کی ہاول نہ قرآن نے کہا ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ اور تھے حاملہ اٹھ اور اس دن کی دہشت کو دیکھ کر حمل بدا کر دے وہ جو حمل بدرا ہوں بچے پیدا ہوں وہ کہاں جائیں گے حدیث میں تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ دے یہ معصوب جن کا کو کوئی گناہ نہیں اس دن کی خول نہ کی بھی قائم ہو اپنی ماؤں کو چھوڑے گے نہیں ان کے دانوں سے چمٹ جائیں اتنا سخت اور میں ضرورت ہوں اس دن کا ساد رہنا تخوا سب سے بہترین نے بتا دیا اس کا احسان ہے عظیم کہ اس دن کا سب سے بہترین داد تخوا تخوا کے فائدے تیار کے ظاہر ہو ناشر کو ترقی اور رحمت جو متعین ہے وہ قیامت کے نم کس شان سے پیش ہو اللہ پاک کے سامنے جائیں گے وفد من کر وفد وقتوں کی صورت میں پیش ہو وفد جانتے کیا ہوتے وفد ایک اصطلاح ہے کر بھی اور اس کا معنی بادشاہوں کے مہمان بادشاہوں کے مہمان مہمان تو ایک غریب انسان کا آ جائے وہ چاہتا ہے اس کو میں فدا ہو جائے جو کچھ بن پڑے اس کے لیے کرو اس کو کھلاؤ اس کی سیاست کروں اور کسی امیر کا ہو تو وہ کتنا اہتمام کرے گا اور بادشاہوں کا ہو تو وہ کتنا اہتمام کرے گا اور بادشاہوں کے بادشاہ کا ہو وہ کتنا اہتمام کرے گا کو ہم وفد بنا کر پیش کریں اللہ کے ساتھ اللہ کے مہمان بن کر تخوا کی بر پیدا اور مہمان بڑا محترم ہوتا ہے مہمان کی ہر بات مانی جاتی اور اللہ سب سے بڑا قدردان ہے یہ تخوا کے فائدے نبی اسلام کے صحابی روا کا آخری وقت آ گیا رو رہے تھے ان کی بیوی پاس بیٹھی تھی وہ بھی رو پڑے پوچھا تم کیوں رو رہے کہا کہ آپ کو دیکھ آپ میرے شوہر آپ کی خوشی میری خوشی آپ کی ہنسی میری ہنسی اور آپ کا رونا میرا رولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ایک آخرت کا مندر یاد آرآن کا ایک مقام یاد ہے آپ کو ما من کو اللہ بار جو ہے روٹی کا ختم مخدی ہے اس پورے سراج سے جہنم ہنم کے اوپر تعین ہے سب نے بھاری دھو پورے سراج سب نے واردا کہ تیرے پروردگار کا حتمی بھی ہے وہ نبی ہو یا امتی مسی ہو نیک ہو یا بدھ ہو سب نے یہاں سے گزرنا ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ یہی ہے. سب نے گزرنا ہے اس وجہ اس لیے رو پڑا کہ یہاں وارد ہونے کا ذکر سب کے لیے لیکن نکلنے کا ذکر سب کے لیے نہیں سب نے ہونے اس پر داخل سب نے آنے لیکن نکلے گا کون کامیاب ہو کر اس سے خارج ہو ہوگا اس کا ذکر نہیں اس لیے یہ بڑی کٹنٹی اور اللہ باد نے یہ خبر دی کہ وارد سب ہوں گے نکلیں گے سب نہیں نکلے گا کون سمن چلتا تھا یہاں سے نجاز ان کو دیں گے اور کامیاب کر کے ان کو نکالیں گے جن کے اندر تخواہ تخوا, تخوا، پرہیز کا یہ تخوا کی برکت ہے یہ تخوا کی برکت ہے اور میرے دوستو اور بھائی نکاح جو ہے اس کی اساس احساس بھی ہے ابھی خطبہ بہ نکاح سنیں گے اس میں تین آیات کا انتخاب اور تینوں آیاتوں میں ایک حکم مشترک پر وہ تخواہ کا ہوگا یا یہ ہم یا نہیں حکمت نام متاب اللہ اللہ کے تقوی تخوا اختیار کرو اس موقع پر ان آیات کے انتخاب کا کیا معنی معنی یہی ہے کہ تقوی ہر حال میں شامل حال رہے ہر وقت اور خاص طور پہ یہ بیاں بیوی بی یہ جوڑی نہیں اس منعقد کے رشتے سے منسلک ہو رہے یہ خطبہ نکاح سے ہی تخوا کا عزم کرے دو خاندانوں کا منا کر بعض اوقات دو مراضیوں کا منا کر بعض اوقات دو قوموں کا یہ جو بندھن ہے یہ تقویٰ کی اساس پر ہو اور اگلی ساری زندگی تقویٰ کی اساس پر صرف کرنے کا عزم اللہ نے کرے اخراج ہو جائے اس کا حل بھی تقویٰ کی اساس پر ہو یہ نکاح تخوا پیدا یہ تخوا پیدا کر سارے تخوا کی احساس پر مسجد میں نکاح کی تقریر اتنی عظیم تقریب ہے کوئی فسک فجور نہیں ورنہ بیشتر نے کہا ہم نے دیکھے فسک و فجور کی بہتاد ہوتی کیمرہ میں اور ویڈیو بنانے والے ڈھونگ نے تصویریں بنایا رسول اللہ کا فرما لے کے اتنا شبد نہ اللہ نے قیامت کے دن سب سے سخت آزاد کو ہوگا جو فوٹو بناتے ہیں اور بنواتے ہیں سب سے سخت تصویریں بنانے والے اور بنوانے والے ہمیں تو حیرت ہوتی ہے یہ اجنبی مرت ان کو خواتین کے کانپوں میں ڈال دیا جاتے ہیں چلے جاؤ دو, دو دو چار چار چھ سے اور خوب ان بہو بیٹیوں کو دیکھو اور یہ نئی نویلی دل اس کو ہر ذاتی سے دیکھو اس کی ویڈیو بناؤ اس کی فوٹو ملاؤں. کہاں یہ فیلتے فرق گئی امتحاس ہے بےغیر اور پھر ایک سال بعد آ جاتے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں طلاق کی نوبت آ کے فتوا دیے جا کیا جائے کیا ہے جھگڑے کیوں نہ اور طلاق کی نوبت کیوں نہ ہے جس مسئلے کی اثاث شیطان کی اتاج پر ہو اور رحمان کی معاشیت پر ہو اس میں بخیر و برکت ہو سکتے ہیں. جس کی احساس بے غیرتی پر ہو کہ ایک نا محرم اپنی خواتین میں داخل کر دو اور جاؤ دونوں کھل گئے دو تین گھنٹے گزارو ہر زالی سے دیکھو ہر ایک کو دیکھو کتنی بڑی یعنی ایک بے شرمے کی بات ہے پھر کیسے یہ کی معاملے لگے اس کی اساس تو تخواہ پر تخواہ اس کی اساس اور پھر پگمبر نسل نے نکاح کو تخواہ قرار دیا اور نکاح کی تردید دی تین صحابہ جو آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نکاح نہیں کروں اور جو ہو چکا اس سے الگ ہو جاؤں بس جن میں سارا رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نکاح ہیں تم نکاح کیوں نہیں کرو گے سب سے بڑا مد کمی میں ہوں تم کیا سمجھ مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے ہر کس سب سے بڑا مد کمی میں ہوں اور میں نے کر رکھے پیارے بے اوبر نے گیارہ نکاح کیے ایک وقت میں نو بیویاں تھیں ٹوٹل نکاح گیارہ ہیں ایک وقت پہ نو بیویا تھی آپ اسی میں اللہ نے آپ کو مصرد ہمارے لیے چار بیویاں چار نکاح کی اجازت ایک وقت میں چار نکاح رکھ سکتے نبی رضی اللہ نے تکوا کہا یہ اہم شریعت اس نے اس کو ڈانٹا ہے. اور کہا کہ رضی بہ رسول سمی نے جو میری سنت سے اعراض کریں گے وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے دین سے خارج ہے ہماری جماعت سے خارج ہے نکاح نہ کرنا کو قابل تعریف نہیں ہے یہ تصوف کی یہ میں تو بکواس ہی کہوں گا کہ نکاح نہ کرنے کو وہ امر مقدول قرار دیا اور کائنات کا سب سے بڑا متقین انسان اس نے سب سے زیادہ نکاح کر رکھے تھے سب سے زیادہ تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ نکاح نہ کر کریں اور تصوف کا آنا میں یار کے نکاح کیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ معاشرے میں عزت اور پاک ڈالنی کی تشہیر ہے اور بڑی اس کی برکتیں استبار تھی آپ نے ڈانٹا اس کو کہ جو میری سنت سے ناراض کرے گا وہ ہم نے سے نہیں ہماری دین سے خالی ہماری جماعت سے خالی دوبارہ کیا تھا دعا دیں گے نالے بزت اس معاشرے کو جو نکاح کی براکات وہ سمجھنے کی توفیق ہے اور پھر ان براکات کو اپنانے اختیار کرنے اور وہ جو اللہ کی رحمت اس پر قائم ہے وہ ادا کہ نئی جوڑی اپنی ذمہ داری کو سمجھے یہاں وہ عزیز موجود ہو جس کا نکاح طبی اسلام کی حدیث کو ہمیشہ مد نظر رکھیں ہمیشہ آپ نے خیر خیرکم خیر آلی والا خیر حکم تم سب نے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین تم سب نے اچھا کون ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا وہ سب سے اچھا حصہ باقی جو امور ہیں مسجد میں جانا نمازیں پڑھنا لمبے لمبے سجدے لمبا قیام رو اچھے امور ہیں سارے لیکن یہ انسان کے اچھا ہونے کی دلیل نہیں اندر کیا ہے اللہ چاہتا ہے لمبے لمبے سجدے کیوں ہو رہے باہر انسان آتا ہے اور اس کے ہزاروں کو جو ہیں وہ مخاصد ہوتے کسی کو کچھ دکھانا ہوتا ہے کسی کو کچھ دکھانا ہوتا ہے. اور وہ لوگوں کی خاطر پارسائی کا روپ دھار دیتے ہمیں کیا ہے لمبے سجدے کیوں کر سجدے کرنے چاہیے لیکن اندر کی بات ہم نہیں جانتے وہ اللہ جانتا تو یہ بہتری کی یا نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین سب سے مورت پر تعریف وہ ہے جو ایک شخص کے گھر سے اس کی بیوی کی طرف سے آئے کہ میرا شوہر بہت اچھا اس کی معاشرت اچھی اس کا اخلاق اچھا گھر میں برتاؤ اچھا عشرت اچھی وہ تعلیم سب سے بڑا شکر اور شاید اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے ایک شخص نے پیغمبر اسلام کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا چاہ صدیق سے پوچھ لیتا دن رات کے ساتھ ہی ہیں سفر و حضر کے ساتھی ہی ہیں ان سے نہیں پوچھا عمر فاروق سے پوچھ لیتا پیغمبر اسلام کے بڑے عزیز سے ان سے نہیں پوچھے اللہ کی حکمت اس نے پوچھا کس سے اللہ کے پیغمبر کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے یہ گواہی سب سے میرا جنر ہوگی پوچھا کہ کئی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کی اخلاق کیسے اللہ کے کی پیغمبر جو کی اخلاق کیسے یہ سوال گھر سے ہو رہے ہیں اب گھر سے گواہی آ رہی ہے سن لیجیے فرمایا کہ خول و قرآن پورا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق ہے اگر قرآن ایک کتاب کی شکل میں ہے اگر یہ انسان کی شکل میں ہوتا تو محمد ہوتا وسلم یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس برتاؤ کی توقع کی نبی اسلام گھر میں اپنے اہل کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے اہل کی خدمت کیا کرتے کہاں سے مہنگا چلا اپنے اہل کی خدمت کیا کرتے کی تھے یہ برتاؤ یہ احلات معاشرت یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھے سب سے معتبر شہادت ہے اور اگر اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے مقام کو سمجھ لے اور اس کی قدر کرے اس کی حفاظت کرے تو یقیناً اس کے لیے یہ شہادت کا موجب ہوگا اور یہ جوڑی ہے جو منسلک ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے راحت میں ہوں گے سکون میں ہوں گے کیونکہ دین سے بڑھ کر کوئی چیز بابرکت نہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا برآس فعلها من شانت ایک عورت اگر پانچ خط کی نماز پڑھے رمضان کے عودے رکھے اور اپنے شوہر کی فرم برداری اپنے شوہر کی فرم برداری اور اپنی عزت کی حفاظت کر چار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول جانے چاہو داخل وہ بکر صدیق نے کیا تھا کہ جنت کے آٹھ دروازے کو ایسا انسان بھی ہے جس کے لیے آٹھوں دروازے کھول دیے ہر دروازے کی خواہش ہو ہوگی یہ شخص میرے ذریعے داخل ہو فرمایا کہ ہوں گے وہ ارشن تک پورا نہیں بکر مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو مجھے امید غور کری صدیق اس میں دو نقطے قابل ہوئے ایک بکر صدیق کی برد ہمت انہوں نے کیا پوچھا اللہ کے ہماری ہمت یہ جا سکتے اب بکر کی ہمت یہ ایسا کون شخص ہے جس کے لیے آٹھوں گروانے کھول لیے یہ برد ہمت ویسا ہم بن جائے اللہ بھی یہ عالی ہمت اطاف فرمائی یہ عالی عزم اطاف فرمائی اور رسول اللہ نے کیا فرمایا ایسے لوگ بہت ہوں گے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو لیکن اس خاتون کے لیے گارنٹی خاتون یہ چار گنا گرم کی پابندی روزوں کی پابندی شوہر کی خرم اور عزت کی حفاظت عمارت جنت کے آٹھ بند والے عید کے خطبے میں فی الحمد اللہ نے مردوں کو خطبہ دیا اور یہ سوچ کر کے شاید عورتوں تک مکمل آباد نہ گئی ہو برالح خمشی کو لے کر عورتوں کے اجتماع میں آگے اور کہ یا اور فرما تصدقنا میرے استفار ہے عورتوں میں تمہیں ایک بات کہنے آیا ہوں سدسہ دیا کرو اور کسر سے استفاق کرتی رہوں دو کام کرتی رہو جو توفیق ہو سدسہ دو اور استفار کثرت سے کرو فعید عید و گن اکثر میں نے کب جہنم میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ ایک اور حدیث احمد بھی اطلاع والا نار فرعید و اکثر ج فردر فوبارا میں نے جہنم میں جھانکا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور مرد کم تھے اور جنت میں جھانکا جنت میں فقراء زیادہ تھے اور ماردات کم تھے عورتیں تم صدقہ دو کثرت سے استفار کرو ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ باقی عورتوں کو سناٹا چھا گیا ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا تو بھی میں یار سن اس گا کیا اس کا کی کی سروت ہم جہنم میں زیادہ کیوں ہوں گے فرمایا کہ اس کے دو اسباب ہیں شیر ایک تمہاری زبانوں پر لانتے بلانتے گاری گلوچ کوسنا بہت ہوتا ہے اور دوسرا شوہروں کی ناشکری اور شوہروں کی عدم اطاعت یہ بہت ہوتی ہے اور یہ دو اسباب تمہیں جہنم میں زیادہ لے زیادہ نہیں اسی لیے کہ تم فرمایا کہ اگر تمہیں شوہر بلائے تو اس کی پکار پہ فوراً لبائک ہو دور میں روٹی آتی ہو روٹی جل جائے کوئی پرواہ نہ کرو اپنے شوہر کی بات شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھ لے روٹی پکوڑی ذرا انتظار کرے لیکن اگر براہ ہی بیٹھا ہے میں اس کو جلنے دو لیکن شوہر کی بات ہو تو شریعت نے اس زندگی کو آفیت اور سلامتی کے لیے بہت سی نصیحت فرم بڑی خامہ قدر باتیں ہیں اور یہ تقوی کی بڑی ہیں کا خیال رکھا جائے معاشرتی طور پر اور پھر یہ میاں بیوی ہر میاں بیوی, بیوی اس کا خیال رکھے اور وہ امور جن کا حسن معاشرت کے تعلق سے کتاب و سنت میں دکر ہے ان کا اہتمام ہو اللہ باقی ہدایت ہو نبی الحسلام کی حدیث ان بیوی پر باقاعدہ ہستا ہے کہ اگر شوہر سو رہا ہے اور بیوی اس کو نماز کے لیے اٹھا رہی ہے نہیں اٹھ رہا تو اس کے اوپر پانی ڈالتی ہے اور اگر بیوی سو رہی ہے اور اس نماز کے لیے اٹھایا اور وہ نہیں اٹھ پا رہے تو اس کے منہ میں پانی کے چھڑکاؤ کرے اس عمل پر اللہ رب الستا ہے دیکھیں ضرور شوہر کا تعلق کتنا مبارک ہے اگر دل کی بنیادیں موقع ہو اللہ باقی ادا نما دے اکول